اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے مغفرت طلب کریں تو وہ اپنے سر موڑ لیتے ہیں اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں جہجہ غفاری اور سنان انصاری کے درمیان مریثی کنویں کے پاس جھگڑے کے بعد عبداللہ اللہ بن اوبئی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین صحابہ کے بارے میں جو کچھ کہا تھا اس کی اطلاع جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئی تو کچھ لوگوں نے عبداللہ بن اوبئی کو مشورہ دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے معافی مانگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرے کہ آپ اس کے لیے اللہ سے طلب مغفرت کی دعا کریں تو اس نے کبر غرور کے ساتھ اپنی گردن پھیر کر کہا کہ تم لوگوں نے مجھے ایمان لانے کو کہا میں ایمان لے آیا زکوٰۃ دینے کو کہا میں نے زکوٰۃ دی اب تو محمد کو صرف سجدہ کرنا ہی باقی رہ گیا ہے تو آئندہ کی چاروں آیتیں نازل ہوئیں جن میں منافقین کے اس سردار اور اسی جیسے دیگر منافقوں کا حال بیان کیا گیا ہے آیت پانچ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر معذرت پیش کرو تاکہ وہ تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں تو وہ تکبر کے ساتھ اپنی گردنوں کو جھٹک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے انکار کر دیتے ہیں آیت چھ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس کفر و استقبار کا نتیجہ یہ بیان فرمایا کہ اے میرے نبی آپ چاہے ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں یا نہ کریں اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے اور منافقین اپنی سرکشی اور گناہوں کے سبب بدرج اعلیٰ فاسق ہیں بالخصوص عبداللہ بن اوبئی جو جھوٹا ہے اور جس کے انگ انگ سے نفاق اور شرارت پھوٹتی ہے